سورت الجاسیا آیت نمبر ستائیس ولی مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے وہ تَقُومُ السَّاعَةُ مساط یوم جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن يَخْسَرُ سرمبتلونا گناگار لوگ باطل لوگ کافر مشرک یقیناً بہت نقصان میں ہوں گے بتا کل جاسیا تن اور تم ہر گوناگار گروہ کو جاسیا دیکھو گے گٹھنے کے بل وہ کھڑے ہوں گے اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے جب زمین سے لگیں گے تو یہ گٹھنے زمین پر رکھیں گے ہاتھ جوڑیں گے سجے کی کوشش کریں گے مگر فرشتے ان کی پیٹھ کو پکڑ لیں گے اور کہا جائے گا جس نے دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں سر نہ جھکایا آج جھکنے نہیں دیں گے کانپ رہے ہوں گے رو رہے ہوں گے چلا رہے ہوں گے پھر فرشتے گھسیٹ گھسیٹ کر انہیں جہنم میں لے جا رہے ہوں گے کل امت ہر گرو تد آداب ہر گروہ کو اس کے نامائے اعمال کے مطابق بلایا جائے گا جس کے نامائے اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی اس سے کہا جائے گا اے نیکوکار آ جا اے نیکی کرنے والے جنت کی طرف آ جا اور جو گناگار ہوگا اس سے کہا جائے گا اے بے نمازی اے فاجر اے مغرور اے متکبر جہنم کی طرف تو چلنا شروع کر دے لیکن کوئی جہنمی جہنم کی طرف جانے کو تیار نہ ہوگا کہ فرشتے گھسیٹ کر لے جائیں گے الْيَوْمَ آج کا وہ دن ہے تج ما کنتم تعملون تم جو تم کام کرتے تھے اسی کے مطابق تمہیں بدلہ دیا جائے گا ہم سوچ لیں ہم کون سے کام کر رہے ہیں اور ہمیں کیسا بدلہ ملے گا رب کی رحمت بہت بڑی ہے ایسی زندگی گزارے جس میں نیک اعمال ہوں جس پر جنت کی بشارتیں ہیں خادا کتاب یہ ہمارا مقرر کردہ نام اعمال ہے یعنی ہم نے اسے مرتب کیا فرشتوں کو ہم نے حکم دیا وہ تمہارے حل خیال کو لکھتے رہے تمہاری ہر سوچ کو لکھتے رہے تمہاری ہر نگاہ کو لکھتے رہے تمہاری ہر بات کو لکھتے رہے یقینی کو مل اب یہ نامائے امال تم پر حق کے ساتھ بات کرے گا اور تمہیں بتائے گا کہ تم نے کیا کیا اس وقت ضلعت رسوائی کا وہ وقت ہوگا جب گناہ گار سے کہا جائے گا کہ شروع سے لے کر آخر تک سارا نامائے اعمال ساری مخلوق کو پڑھ کے سناؤ اس میں اس کے رشتے دار بھی ہوں گے دوست بھی ہوں گے ماں باپ بھی ہوں گے نیک لوگ بھی ہوں گے ان کے سامنے مالک و مولا ہمیں قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرما انا کنا نست ما کن تم تامل بے شک جو تم کام کرتے تھے وہ ہم لکھتے تھے یعنی ہمارے فرشتے ہمارے حکم سے لکھتے رہے آج وہ سارا کام لکھا ہوا ہے نام اعمال میں ف عم اللہ آمن و عامل السول شادی بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے فیلو ہم رب فی رحمتی ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا غالکا ہو فوز المبین یہی کھلی کامیابی ہے وہ امل لدین بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا افلم تکن تتلا علیکم ان سے کہا جائے گا کیا میری آیتیں تم پر پڑی نہ جاتی تھیں کیا قرآن کی باتیں تمہیں معلوم نہ تھی معلوم سب کچھ ہے اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہو کہ لوگوں کی معلومات کتنی ہے تو ڈاکو یا چور یا رشوت خور یا سود خور کوئی بھی ہو اس سے ذرا بیٹھ کر دینی مسئلے پر ڈسکس تو کریں وہ آپ کو نماز کے ایسے ایسے فضائل سنائیں گے اور گناہوں کی ایسی ایسی نہوستیں بتائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے معلوم سب کو ہے جنازہ گھر کے اندر ہو اور غسل دیا جا رہا ہو باہر لوگ دریا پر بیٹھے ہوں تو ذرا ان کی گفتگو پہ غور کریں کیسی وہ پیاری پیاری گفتگو کرتے ہیں ارے بھائی دنیا میں کیا رکھا ہے وہ بھی چلا گیا ہم بھی چلے جائیں گے جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے یہ دنیا کا مال تو یہی رہ جائے گا سب کا دن مقرر ہے سب کو جانا ہے انسان کو اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے اس طرح کی وہ اسی مفہوم کی کئی باتیں آپ سنیں گے مگر وہ گفتار کے غازی ضرور ہیں لیکن کردار کے غازی نہیں ہیں ایسا ہی ہمارا حال ہے اے مالک کو مولا ہمیں قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما اف علم تکن آیاتی تلا علیکم کیا تم پر میری آیتیں نہ پڑی جاتی تھیں پس تم نے تکبر کیا اور گناہوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا وہ کن تم قومم مجرمینا اور تم گناہ گار قوم تھے وَإِذَا قِيلَ ان اند اللہ شکن <حَقٌ> اور جب کہا جائے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے وہ سعت لا رئی وفی اور جب یہ کہا جاتا کہ قیامت سچی ہے ضرور واقع ہوگی وہ اور قیامت اس کے وقوع میں واقع ہونے میں کوئی شک نہیں جب تمہیں یہ باتیں کہی جاتی قلتم ما ماں ندری مساطو تو تم قیامت کا مذاق اڑاتے اور کہتے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے ان کہتے کہ ہم تو صرف گمان کرتے ہیں وما نحن مستعقن اور ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں تم کہتے کہ ہمارا یہ گمان ہے کہ قیامت واقع نہیں ہوگی اور یہ بات جب تم کہتے تو تمہیں بھی اس بات پر یقین نہ ہوتا کہ کیا تم یہ بات صحیح کہہ رہے ہو یقین جانیے کئی ایسے لوگ ہیں کہ وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے ایک تو گناہ کرتے ہیں پھر گناہ کا عذر پیش کرتے ہیں بزرگوں نے فرمایا ازرے گنا بدتر از گناہ گناہ کر کے گناہ تسلیم نہ کرنا برائی کو برائی نہ سمجھنا اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنا یہ اس سے بڑی غلطی ہے غلطی کرنے کے بعد انسان اگر غلطی تسلیم نہ کرے تو اس سے بڑا گناہ گار ہے وہ بدالحم سیا تو ماں تو لوگ جب برائی کی طرف جاری کرتے ہیں اگر وہ اپنے زمین میں جھانک کر دیکھیں تو اکثر اوقات زمین مخالفت کر رہا ہوتا کہ زبان سے تو یہ لوگوں کو چپ کرانے کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن دل جانتا ہے ایک طرف جب انہیں سمجھایا جائے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں کاروبار میں تو کہتے ہیں آپ کیسی باتیں کرتے ہیں جھوٹ کے بغیر کاروبار ہو نہیں سکتا حالات تو دیکھیں لیکن زمیر انہیں ملامت ضرور کرتا ہوگا اگر زمیر زندہ ہوگا اور وہ انہیں کہتا ہوگا کہ ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ روزی کا رزاق اللہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور تم اتنا بھی بھروسہ نہیں کرتے اور یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم سچ بولیں گے تب بھی اللہ روزی دے گا و بدالحم سی آ تو اور جو انہوں نے گناہ کیے ان کا انجام ان کے لیے ظاہر ہو گیا اب جہنم کا عذاب اور تباہی ان کے لیے ہے ماں کانوی اون اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی عذاب میں انہیں گھیر لیا وہ قیلا اور کہا جائے گا اے گناہ اے جہن نمیوں الکم آج ہم تمہیں عذاب میں چھوڑ دیں گے آج ہم تم پر رحم نہیں کریں گے کما نسی تم یو میں جیسا تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا تھا کبھی دل کے گوشے میں بھی یہ خیال پیدا نہ ہوا کہ مر کر میں اللہ کو کیا جواب دوں گا جس طرح تم نے اس بات کو بھلا کے رکھا آج ہم تمہیں عذاب میں چھوڑ دیں گے ماہ کم انار اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے لَكُم مِّن سرینا اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے لال کم بھی انتخاب اللَّهِ آیات یہ اس وجہ سے ہے کہ تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جنہیں نصیحت کی جاتی ہے اور وہ نصیحت کا مذاق اڑاتے ہوئے کفریات بگ دیتے ہیں اور یہ ایسا کیوں ہوا مجید فقان حمید کی شان کس قدر بلند و بالا ہے سبحان اللہ ایک جملہ جو ایک ایک جز ہے اس ایک جز کے اندر ساری علت اور وجہ کو بیان کر دیا گیا انسان گناہ کیوں کرتا ہے انسان آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتا مسلمانوں کے ظلم کیوں کرتا ہے سب سے بنیادی وجہ وہ غرت کو مل دنیا تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دے دیا تمہیں دھوکے میں ڈال دیا اس دنیا کی زندگی نے فل یو ملا یوف رجو پس بس آج کے دن وہ جہنم کی آگ سے نہیں نکالے جائیں گے کیونکہ گناہ کرنے کی وجہ سے ان کا ایمان برباد ہو چکا تھا جب خاتمہ کفر پر ہوا اب ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے وَلَا هُم اور نہ ہی ان سے کوئی منانا چاہے گا یعنی ان سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ توبہ کر کے رب کو منا لو کہ وہ منانے کا وقت دنیا میں تھا اب رب کو منانے اور راضی کرنے کا وقت ختم ہو گیا فل لاغ الحمد رب سماواتی و رب الردی رب العالمین بس اللہ ہی کے لیے ساری خوبیاں ہیں جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے سارے جہان والوں کا رب ہے دنیاوی عہدے ترقیاں حکومت اقتدار مال دنیاوی عزت شہرت یہ سب عارضی ہے انسان کتنا بھی طاقتور ہو اصل طاقت اور قدرت رب کی ہے الْكِبْرِيَاءُ کی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان اور زمین میں اسی کی بڑائی ہے وہ سب سے بڑا ہے جس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اسے رب العالمین نے زلیل کر دیا عزت اس کی واپس لے لی گئی اور جس نے مقام و مرتبہ رکھنے کے باوجود آجزی کی من فقد فقت اللہ جس نے آجزی کی اللہ نے اسے بلندی عطا فرمائی بندہ ہر معاملے میں کہے میں تو کمزور ہوں یہ تو میرے رب کا فضل ہے من فط ربی حضرت سلیمان علیہ السلام دو لاکھ جنات انسانوں پرندوں کو لے کر ہوا میں اڑ رہے تھے اور آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا اگر میرے دل میں ذرہ برابر تکبر آ جائے یا میرے ساتھیوں کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر آ جائے اسی وقت ہمارا تخت زمین پر گر جائے یعنی تکبر اس قدر بری چیز ہے نبی تو معصوم ہے لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کبھی اپنی کثرت پر کبھی اپنی افرادی قوت پر کبھی اپنے سورس پر کبھی اپنے مال پر کبھی اپنی صحت پر غرور قبر نہ کیا جائے غزوہ ہونا ان کے موقع پر دیکھیں صرف ایک مسلمان نے جملہ کہا کہ آج مشرقین کی تعداد چار ہزار ہے اور ہماری تعداد بارہ ہزار ہے ان سے تین گنا تعداد بھی زیادہ اور کئی گنا زیادہ اسلحہ بھی ہے آج تو مشرقین کو وہ سبق سکھائیں گے وہ بھی یاد کریں گے بس اس ایک جملے کی وجہ سے مسلمانوں کو وقتی شکست ہو گئی اور پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا اور جان بچانے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی اس لیے کہ جب جنگ ہوئی جنگ فتح ہو گئی مسلمان مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں اور اپنے زخمیوں کی تیمارداری کر رہے ہیں مشرقین بھاگنے لگے پھر مشرقین دور گئے اور دور جا کر یہ بڑے بہت اچھے تیر انداز تھے چار ہزار تیر نے ایک ساتھ پھینکنے شروع کی اب ایک ایک منٹ میں اگر چار چار ہزار تیر آنے لگے کھلا میدان تیر سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں مسلمانوں نے سوچا اگر یہیں کھڑے رہیں گے تو سارے ہی شہید ہو جائیں گے قرآن مجید فقان حمید نے اس کا ذکر کیا فرما ایسا کیوں ہوا معلوم ہے یہ اس لیے کہ تم میں سے ایک شخص کے دل میں غرور آ گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی طاقت کا بھروسہ نہ تعداد زیادہ ہو کم ہو آپ کہتے میرا بھروسہ تو اللہ کی ذات پر ہے فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین میں صرف اللہ ہی کی بڑائی ہے سب سے بڑا وہی ہے اور جسے وہ مقام دے وہی بلندی پائے گا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی غالب حکمت والا ہے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پچیس پارے ہمارے مکمل ہوئے اللہ رب العالمین ہمیں دونوں جہاں کی خیر آفیت و سلامتی عطا فرمائے